بش اللہحیم الرحمد اللہ محمد و محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی البادشہ ورثہ علیہماسو ورد الباشہ اور باقی تمام ورث اور برادران خارن سامین سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ کتاب دعوت صفی البادشاہ دعوت شریف میں سے دس نمبر ایک سو سینتالیس اور اوراد فتح اوراد خمسہ کا دس نمبر چوہتر آج آپ لوگ کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس مبارک دس نمبر چوہتر میں اوراد خمسہ کی چونکہ دعا تو شفو بھی الحمدللہ ختم ہو گیا تو آج دعا تو شفو کے اختتام کے بعد اب حضرت تجبیہات حضرت زہرا سلام اللہ لہٰ کو پڑھنا ہے تو اس تجویز کے بارے میں کچھ شرائط صاحب کو پیش کرنے کی کو کوشش کروں گا ایک تو یہ قول بہت مشہور ہے کہ یہ تصویر اللہ کے پیارے نبی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کب پڑھنے کا حکم دے دیا ہے تصویر اور ایک تو انتہائی تحفہ اور حجیے کے طور پر جو ہے آپ کو دے دیا جس طرح معرخین سرت نگار لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اس تصویر کے حوالے سے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وہ جو ہے گھر میں بہت زیادہ کام کاج کرنا پڑتی تھی پوری ذمہ داری تو اس شاپ کے جسم کافی نڈال ہو گئے تھی اور چک چکی پیس پہ کہ آپ کے ہاتھ بھی جو ہے چھالے پڑ جاتی تھی کبھی تو اس وجہ سے جو ہے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے غنیمت آ تھے ان میں غلام لونڈیاں بھی تھی تو حضرت علی علیہ السلام نے رسول حضرت زہرا السلام اللہ علیہ, علیہ السلام کو سے فرمایا کہ آپ آپ کی زندگی بہت تکلیف میں ہے لہٰذا اگر آپ اپنے پزا بزغوار صاحب کے لیے گلونی کے لیے کہیں تو ممکن ہے آپ باپ پزر بشغوار حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کریں تو اس پر حضرت زہرہ سلم اللہ علیہ نے اپنی حالات بتائی اور اللہ کے پیارے نبی و اس وقت جو ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میری بیٹی میں آپ کو کیا ایک ایسی چیز نہ دے دوں جو دنیا و مافی سے دنیا اور جو کچھ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو پسندیدہ ہو اللہ کے حضور میں اس کا عجر اور ثباب ہو حضرات چونکہ حضر آپ ہی تو رسول اللہ کی بیٹی ہیں حقیقتوں کا ادراک رکھتی ہیں پوری پوری تو آپ نے فرمائی ہے اللہ کے نبی کیوں نہیں تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو یہ تسبیح جو کہ یہ تصویر عطا فرمایا کیونکہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر ایک کل کے مطابق تینتیس مرتبہ اور ایک کل کے مطابق چونتیس مرتبہ ہاں جی تو یہ کل جو ہے مجموعی طور پر سو مرتبہ جنہوں نے تینتیس مرتبہ لکھا ہے حادیث میں تو اس کے بعد ایک لا الہ الا اللہ شریک اللہ لہ الملک ولحم وشین قدیر اس دعا کو جو ہے ایک دفعہ پڑھیں تو اس طرح یہ سو اد سو کی عدد پورا ہو جائے گا ہاں جی اور باقی جو ہے اکثر لوگوں نے یہی چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کے بارے میں کہا ہے اس میں پھر جو ہے اللہ اللہ پڑھنے کا آخر میں واحد اللہ شریف پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں کیا بہرحال یہ تصویر جو ہے بہت ہی باعث ثواب بہت ہی باعث عظیم تصویر ہے اس کے ثوابات انشاءاللہ ہم دوسرے دس میں اگر پیش کریں گے اس تجویز کے حوالے سے تو دعوت شریف میں جو ہے اس تجویز کے حوالے سے یہ فرمایا کہ مذکورہ اوراد خمسہ یعنی جو کہ اوراد خمسہ کے نام سے مشہور ہے اور وہ وقت, وقت کا جو مختصر دعا ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے دعائت شفو پڑی جائے اور دعائت تمسل خمسہ پڑ جائے اور دعائت شفو دعاسل تمسل خمسہ سے فراغت کے بعد جو ہے دان جدید کو بھی ترتی پڑ جائے سب سے پہلے سفان اللہ تینتیس مرتبہ پھر الحمدللہ للہ تینتیس مرتبہ پھر اللہ اکبر چونتیس مرتبہ جو دعوت شرم آئے ہم پھر جو ہیں آپ پھر آگے پھر شکر کر کے اللہ کے درگاہ میں اپنے حاجات کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ مبارک تین مقدس کلمات جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ للہ اللہ اکبر ان کے تھوڑا سمانی کی توجی دے دوں گا تو سب سے پہلے عظین گرامی میں اس درس کے شروع میں ہی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس تجویز کو جتنی ہو سکے پوری توجہ سے پڑھیں پوری توجہ سے پڑھیں معنیٰ مفہوم کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں اللہ کی عظمت کو درخت کرتے ہوئے پڑھیں جو ان تینوں تصویر کے اندر آپ جو اللہ کی پاکی بیان کرنا چاہتے ہیں عثمانہ مفہوم کو ذن میں رکھ کر پڑھیں تو یقیناً جو ثوابات اس کے لیے لکھا ہے وہ ضرور ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا ہاں جی لیکن کچھ لوگ اس تصویر کو اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ آخر میں تصویر کی شکل ہی بدل جاتی ہے ہاں جی مثلاً سبحان اللہ پڑھنا اپنے پورا پورا تینتیس کے تینتیس کو سبحان اللّہ سبحان اللّہ سبحان اللّہ ہاں جی اس طرح پڑھنا ہے آخر کو شاکین کریں تو بھی صحیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللّہ اس طرح وقف کرتے چلیں یا ملا کے پڑھیں تو سبحان اللّہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان, اللہ، سبحان اللہ کر کے پڑھیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں آج جلدی جلدی کریں سن اللہ سن اللہ سن اللہ سن اللہ سن آگے صبح اللہ کیا ہوتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اس طرح پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ملے گا زندگی یہ تھوڑی سی تجویز ہے چونکہ آپ نماز کے حرآن بعد اللہ کے حضور میں حاضر ہے یعنی حضرت شاست محمد نروا نے فرمائے شکر اللہ حوال نے کہ نماز کے بعد اگر آپ کے پاس زیادہ تاخیبات پڑھنے کا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے تو یہی حضرت زہرا سلام اللہ کے تجزیحات کو آپ پڑھیں تو یقیناً ترقی سے پڑھیں آرام سے پڑھیں تو آپ نے یوں سمجھو نماز کے بعد جو تاخیرات پر سنت عمل ہے وہ ایک آپ نے سنت کو ادا کر دیا یعنی اس سنت نوعی پر آپ نے عمل کر دیا اس کا اس کو ادا کر دیا تو اتنی بڑی اہمیت ہے یہ ایک ایک سنت کی جو ادائیگی ہوتی ہے لہذا سبحان اللہ کو بھی آرام سے پڑھیں اور ہر صورت میں آرام سے پڑھیں اور اسی طرح الحمدللہ اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں اس کو بھی اگر آپ ملاتے پڑھیں تو الحمد الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ،, الحمدللہ،, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اس طرح کر کے پڑھیں ہاں جی یا ساکن کریں تو بھی پڑھ سکتے ہیں الحمد الحمدللہ الحمد پھر آخری حالف آپ کو وقف کرتے چلیں الحمد کر کے ہاکو چھوڑنا نہیں الحمد الحمدللہ الحمد للہ کر کے پڑھیں اس میں بھی کچھ لوگ کبھی اتنی جلدی کرتے ہیں کہ الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ کے لیتے ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا عزائن نگرہ میں وہ پھر اللہ کے تذبینی ہونا پھر تو اللہ کے تسبین نہیں ہو وہ الحمد جو معنی ثواب ہاکو الحمد للہ پڑھنے میں ثواب ہے ہاں آپ نے اس کو اتنی جلدی میں پڑھ کے خراب کر دیا توڑ پھوڑ کر دیا تو الحمدللہ کا تصویر تو نہیں ہوا جب یہ مقدس تسوی نہیں ہو تو آپ کو اس کے ثواب بھی نہیں ملے گا ہاں جی لہٰذا الحمدللہ للہ الحمد للہ پوری صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں اللّہ اکبر میں پیش ہے ملا کے پڑھیں جو بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ عالم اکبر پر پیش پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے پڑھیں یا جو ہیں اس کو شاکین کریں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے پڑھیں ہاں جی یعنی ساکن کر پڑھیں دونوں سال کا صحیح ہے لیکن جو ہے اگر آپ نے اس کو کچھ لوگ اس کو بھی اتنے جلدی پڑھتے ہیں پھر جو پتہ ہی نہیں جلدی کیا بنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ, اکبر, اللہ اکبر. اس طرح کر لیتے ہیں تو نہ اللہ اکبر ہو جاتے ہیں نہ اللہ سی ترک سے کرتے ہیں نہ اکبر کر لیتے ہیں چند سکنوں میں سکنوں میں جو ہے وہ اپنی تجویز کو ختم کرتے ہیں عظین گرامی یہ اللہ کی توہین ہے و اللہ اللہ کی توہین ہے یہ اس طرح پڑھنا یہ تجویز امام جافق علیہ اللہ ثواب میں پڑھیں گے ہم ذاتی فرماتے ہیں یہ ایک ہزار نفل رکعت پڑھنے کے ثواب کے ہے مجھے اس سے زیادہ اس کے پڑھنے کے کو زیادہ پسند نہیں فرما رہے ہیں اور ہم اس تجویز کو اتنی جلدی میں پڑھ ہیں اس کا آپ کو خوش نہیں ملے گا چونکہ آپ اللہ کی درگاہ میں جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اللہ کے درگاہ میں ابھی آپ حاضر ہیں نے نماز کے ثواب انہیں تصویحات کو صحیح طرح سے پڑھیں گے تو آپ کی نماز کے پوری پوری ثواب نماز کی بھی پوری پورے ثواب آپ کو ملے گا اس تجویز کی بھی پوری ثواب ملے گا اتنی جلدی میں پڑھیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ہاں جی لہٰذا اس کو آرام سے پڑھیں وقار سے پڑھیں اطمینان سے پڑھیں اور اسے کے عادت ڈالیں ہاں جی اور اسی کی عادت ڈالیں آگے آپ اس مبارک تصویر کا جو ہے معنی سبحان اللہ کا معنی ہے سبحان جو ہے عربی زبان میں مصدر ہے مثل غفران کے جیسے سبحان اللہ قرآن پاغمِ ہین تم سو نانی اللہ کے جو ہے قرآن میں لفظ سبحان آیا ہوا ہے یہ ہمیشہ اس طرح اللہ سبحان ربی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اللہ کی طرف یا رب کی طرف سبحان اللہ سبحان ربی کی طرف آتی ہے استعمال اس کے معنی جو ہے قرآن لغات مفردات راغب کے نام سے اس میں لکھا ہے اور سبحان کے معنی تنجیح اللہ تعالیٰ یعنی سبحان کے معنی کیا ہے تنظیح اللہ تعالیٰ سحان اللہ کے ذریعے سے آپ اللہ کی تنجیح کرتے تنظیم کا کی مطلب کیا ہے سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایپ اور نقد سے پاک کرا دیتا ہے تو سبحان اللہ کے معنی یہ بننے گا اے اللہ میں تجھے ہر قسم کے ایپ اور نقد سے پاک کو پاک دیتا ہوں اے اللہ تو ہر قسم کے ایب و نقص سے پاک اور منظع ہے ہم تیرے سر سراپا قطاکار اور ایپ و نقص سے بھرپور تیرا بندہ ہیں اور تو ہر قسم کے ایپ و نقص سے کمزوریوں سے ایبوں سے ذوق سے نوتوانیوں سے احتیاج سے ہاں جی جہالت سے جو بھی کمزوریاں نقص ایب آپ تصور کر سکتے ہیں ان سب سے جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں ان سب سے تجھ کو اللہ تجھ کو میں پاک اور منظح قرار دیتا ہوں اے اللہ تو ایک پاک اور منزہ ذات ہے تو ایک بے نے بے ایک اور مقدس ذات ہے تجھے ہر قسم کے و نقد سے پاک اور منظح قرار دیتا ہوں تو اس طرح جے تو پاک اور منظہ ہر اے و نقد سے تو پاک اور منظہ تو پاک و طیب ذات ہے اس معنی میں جو ہے آپ لے لیتے ہیں یعنی پھر آپ یہ تصور اپنی خطا اور قصور میں غرق ہونے کی تصور اور اللہ کی جو ہے کمال تو پاکی اور تحرت اور تنجیح کا تصور اے بن نقص سے پاکی کا تصور کرتے ہیں تو یوں احساس کرتے ہیں کہ سلا خطا کا بندہ اے نقص میں غرق بندہ سلا پا اے نقص سے پاک اور منظہ کمال مطلق صفائے ملق نور ملق ذات کے حضور میں حاضر ہونا ہونے کا ادراک کرتے ہوئے اس تصویر کو پوری توجہ سے پڑھیں زنگر گرمی اس طرح عربی لغت المنجید نامی مشہور کتاب میں بھی لکھا ہے کہ صب صبہ یزب سبحان اللہ کہنے سبحان اللہ کہنے کے معنی میں اور صبح تصبیہ کا دو معنی کے نماز پڑھنے کے معنی میں آیا ہے صبحان اللہ کہنے کے معنی میں آیا ہے اور سب با اللہ و سب بہل دونوں کا معنی خدا تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تنظیم و تمجید کرنا یہ معنی کیا ہے اور سبحان اللہ میں معنی یہ کیا ہے اس لغت میں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک و برائی سے مبارہ کہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو ہر ایک و برائی سے مبارہ اور پاک کہتا ہوں توالمنج کا یہ معنیٰ اور اوبر جو قرآن جو لغت مفرد رات دونوں کا ایک ہی معنی ہے یعنی تنظیم اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اے و نقد سے پاک اور منظہ سمجھنا بس جب بندہ بلتا ہے سبحان اللہ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے اے و نقص سے کمزوریوں سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں اور وہ کمزوریاں کیا سمجھ جہالت محتاج ہونا جسم مرکب ہونا رنگ وغیرہ تمام عیوب و نقص سے اقبا کرا دیتا ہوں جو کہ محلوقات اور موجودات کے اندر پائے جاتے ہیں تو سہان اللہ کا یہ معنی ہے پھر الحمد جو ہے الحمد ال اس کو بولتے ہیں عربیۃ سے میں شغراق ہے یعنی تمام تاریخ ہے تمام تعریف کے معنیٰ لفظ ال سے ہیں ہم تعریف کے معنی میں ہمدن یعنی تعریف کرنا ثنا کرنا ہمد و ثناء کرنا الحمد للہ ایک معنی یہ ایک معنی الحمد للہ کے معنیٰ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے سکھ اور خوشی کا اظہار کرنا الحمد للہ کے کر اللہ کی شکر گزاری کرنا اور یہاں پر جب بندہ الحمد للہ کہتے ہیں دونوں مراد ہے تمام تعارفین اللہ کے لیے ثابت کرنا بھی محسوس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظیم نعمتیں دیا ہوا ہے جو جس کی گنتی آپ کے لیے ناممکن ہے چونکہ اللہ نے خود قرآن فرمایا ان تواد نعمت اللہ اللہ تشوند اگر تم امر نعمتوں کا گنتی کرنے لگ جائیں تو ہرگز گنتی نہیں کر سکتے باغ شہر انسان کے وجود کے اندر آپ کے آنکھ آپ کے کان آپ کے تمام عذاب و جواری شکل صورت یہی جو آپ کے وجود پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کا ہم زندگی بھر اگر صرف آنکھ کی نعمت کے شکر دل شجے میں رہیں تو بھی کم ہے زان گراہ لہٰذا دونوں معنیٰ مراد ہے بس الحمد للہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہے جب آپ الحمد پڑھیں آپ کا یہ احساس ہونی چاہیے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہے تمام حمد و سن اللہ کے لئے الحمد للہ یعنی اے خدا تیرا شکر ہے میں تیرا شکر گزار ہوں تیری تمام نعمتوں پر الحمد للہ پڑھتے ہوئے یہ بات بھی دل میں یا دماغ میرا تصور کرنا سہیے کہ اس دنیا میں جس جگہ یا چیز کی تعریف کریں حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے خواہ اللہ کی بلا واسطہ تعریف کریں کہ اللہ تو رحیم ہے کریم ہے لطف و کرم والا اور قدرت و علم و حیات والی ذات ہے کیونکہ اللہ کی ڈائریکٹ تعریف کریں تو وہ بھی الحمدللہ کے اندر آتی ہے وہ بھی اللہ کی حمد ہے یا جو کسی چیز یا شخص کی تعریف کریں مثلا فلاں پہاڑ کتنا اونچا ہے ہاں فلاں دریا کتنا عظیم ہے فلاں باغ کتنا خوبصورت ہے فلاں شاہ کتنا قابل ہے باکمال ہے با اخلاق ہے عالم و ہے صحیح و کریم ہے کتنا صاحب علم ہنج جی, علم ہے یہ سب بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ ان سب کو یہ کمالات کس ذات نے دی دیا واضح کہ بندہ اور جو کچھ کمالات اس کے پاس ہیں سب اسی ذات کی ہے اور صرف وہی ہے ہنج جی, موتی ہے صرف وہی اللہ دینے والا ہے لینے والا نہیں دینے والا لہذا تمام تعارف صرف اسی ذات کے لیے ہیں ہاں جی وہ خواہ جو ہے بندوں کی بھی تمام جو ہے اوصاف حقت میں کمال اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے اللہ کے ذات کی بھی تمام کمال اسی کے اپنی ہیں کمال ملق بادشاہ ہے اس کے کمالات کی کوئی انسان کی اصلاً بس کی بانے اس کے کمالات کو اس کی عظمت کا ادراک کر سکے اس لیے الحمدللہ کہتے ہیں تہوار یہ میرا ادا کریں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی تمام تیز اس حقیقت تقرار کریں کہ تمام تعریفیں اور سب کے سب تعریفیں اللہ کے دے ہیں المدہ پڑھتے ہوئے یہ بے ادا اے اللہ میں تیرے ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں ہاں جی اور ساتھ ہی یہ ارادہ کریں تمام تعریفیں خواہ دارک اللہ کی تعریف کریں یا معلومات کی تعریف کریں وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے اس طرح الحمدللہ کو پوری توجہ سے پڑھیں ہاں اب آگے اللہ اکبر تو اللہ اکبر جو ہے عربی زبان میں اللہ ایک الگ لفظ ہے اکبر ایک الگ لفظ ہے اللہ تو اس کے پاک ذات کا نام ہے واجب الوجود ذات کا نام ہے اکبر قابو اکبرو سے ہے اس میں تفضیل سے غد واحد مضکر الغ مضکر کا سگا ہے تو قابور ای اکبرو قابر ریغبرو کوبرانوا کیبرانوا قبارتن مانا کیا ہے بڑا ہونا ہاں جی چوڑا ہونا اور بڑانا زیادہ بڑانا ہمت حاصل کرنا اہم ہو جانا عظیم ہونا بلند ہونا یہ بہت سے معنی کیا ہے بس اللہ اکبر یعنی اصل میں اللہ اکبر اور اس کے دو معنیٰے اللہ اکبر منکل کل ہے ایک معنی یہ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے عظیم ہے اور ہر چیز سے بلند و برتر ہے ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے ہر چیز سے بڑا ہے یہ معنی ہے ہاں ایک معنی ہر چیز سے بازمت ہے ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے ہر چیز سے جو ہے اس کی عظمت کو فوقیت دینا ہے کیونکہ وہ پوری کائنات کا رب اور مالک ہے تو ایک معنی اکثر معنی یہی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے کیونکہ کائنات میں جو ہے پوری کائنات کا مالک رب اور علا اس کی پاک ذات ہے لہذا جو ہے مالک حقیقی وہی ذات ہے تو ہر چیز سے بزرگ و برتر بھی وہی ذات ہے اس اس کائنات میں جتنے کمالات آپ تصور کر سکتے ہیں ان سب کا عطا کرنے والا ان سب کا مالک بھی اللہ ہی کی ہے لہٰذا وہ ہر چیز سے بزرگ کو برتر ہے ایک اور معنی جو ہے ہر چیز سے تو ایک معنی تو یہی ہوا پس اللہ اکبر اللہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے بزرگ و برتر ہے عظیم ہے بلند ہے یہ معنیٰ دوسرا معنیٰ ایک اور امام جعفر سعدی علیہ السلام سے ایک معنیٰ بھی نقل ہوا امام فرماتے اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر من ان یوسف یعنی اللہ اس چیز سے بزرو کو برتر ہے کہ مخلوق اس پاک ذات کی کمحق توصیف بیان کر سکے صفت کر سکے عظمت و بلندی بیان کر سکے اللہ تعالیٰ کی یاد درخت کر سکے یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرو کو برتر ہے کہ مخلوق اس پاک ذات کا حق او توصیف کر سکے عظمت و بلندی بیان کر سکے یاد دھر کر سکے وہ کیوں کیونکہ جون چونکہ جو اللہ تعالیٰ کمال مال ہے محلوق عز و فخر ملغ ہے ہیں آپ بالکل خالی ہاتھ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہیں نہ علم ہے نہ قدرت کچھ سب آپ کے اندر آپ کی ذات اور جو کچھ آپ کے پاس ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام کمالات اس کی ذات باری تعالیٰ کے ہیں اور اس کے کسی بھی کمال کا ہم ادراک نہیں کر سکتے تمام محلوقات مل کر بھی ادراک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمال ملّ ہے کمال ملّ کا معنیٰ ہے اس کی کمالات کا کوئی انتہا نہیں ہے آخری سیرہ نہیں ہے اینڈ نہیں ہے تو وہ ذات جس کی کمالات کو یہ آخری سیرہ ہی نہیں ہے اور ہم ایک محدود اور انتہائی عازش اور فقیر ذات ہے محلوق موجودات تو وہ فخر محض ہاں جی محض کمال ملک اور جو ہے قدرت ملکہ کو کیسے درکر کر سکیں گے وہ ایک ناممکن چیز ہے یعنی ایک چھوٹا سا برتن سمندر کو اپنے اندر کیسے سمجھ سکتا ہے سادہ مثال پیش کریں تو ہاں جی ایک چھوٹا سا گلاس جو ہے پوری ایک باہر کو سمندر عظیم سمندر کو اپنے اندر سمجھ سکتا ہے ہرگز نہیں سمجھ سکتا ناممکن ہے نا بس اسی طرح زین اللہ تعالیٰ کی کیوریائی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مہلوک ہرگز درخت نہیں کر سکتے ہیں اللہ و اکبر کے خلاف نے اسی حقیقت کا اقرار کرنے مم جاوہ نے جو فرمایا اور یہ معنیٰ زیادہ جامعتر تر ہے اور اللہ کی عظمت کی حقیقت کو بیان واضح طور پر فرماتا ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال ملغ اور محلوق عیز و ہے تو فقر و عز ملک کیسے کمال ملق کو درک کر پائیں گے جب درک نہیں کر پائیں گے تو کم حق و توسیف اور تنجید اور تعظیم بھی نہیں کر سکیں گے یہ ایک مسلم عمر ہے اس لیے ہم اس حقیقت کا اقرا اللہ اکبر کے کر کرتے ہیں اور نہایت ہی بہت ہی عظیم الفافذ اگر انسان کے اندر اگر انسان کسی اللہ اکبر کی حقیقت کو درک کر لینا تو کبھی بھی محلوقات کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے کبھی بھی اللہ کی رضا کو چھوڑ کر محلوق کی رضا جوئی کو مقدم نہیں کریں گے اس کی نظر میں صرف اللہ کی عظمت ہوگی اس لیے مولانا علیہ علیہ السلام نہب الغاء میں متحقی کے صفات میں یہی فرمایا ہے ہاں جی عظم الخالقنفس الرحمہ خالق ان کے نظر میں بہت عظیم متقیق ہے کے لہذا اللہ کے غیر ان کے نظر میں بہت چھوٹا ہے لہذا وہ کبھی بھی ایک چھوٹا حقیر چیز کو خوش کرنے کے لیے عظیم ذات کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے لہٰذا حسن کریں اس اللہ اکبر کی حقیقت کو اگر بندہ ادھر کرے تو وہ اس کا میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اللہ کے سوا کسی کو خوش کرنا اس کا مقصود و مطلب نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کے جو ہے تمجید اور اس کی خوش کرنے کے پیچھے نہیں پڑیں گے بلکہ اس کی پوری کوشش یہی ہوگا کہ اس پاک ذات کو راضی رکھیں اس پاغرات سے اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تار کریں اور اسی پاک ذات کی سچی عبادت و بندگی کریں اور اسی کی رضا کو ہر رضا پر مقدم کریں اسی کی عوامل نواحی کو ہر ایک ہر عمر و ونحی پر مقدم کریں اسی کی جو ہے محبت کو ہر محبت پر مقدم کریں اسی کی چاہت کو ہر چاہت پر مقدم کریں اور اسی کی عظمت کو درک کریں اور اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو کر اس بازمت اللہ کے ظلم میں ہمیشہ ریز رہیں اور موتی اور فرمان بردار رہیں تو یہ اللہ اکبر کے لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں الرضین گرامی اس کی عظمت کا ادراک اس مبارک لفظ کو اگر ہم توجہ سے پڑھتے رہیں تو اس کا ادراک کم و بیش ضرور ہوگا اور انسان خود کو دنیا کے حصول میں دنیا کی خواہشات کے حصول کے لیے اللہ کو ناراض کر کے ہرگز خود کو ذلیل نہیں کریں گے اور دنیا و آخرات دونوں میں خود کو بد نہیں کریں گے تو اللہ و اکبر کی کیویائی اور عظمت کو درخت کرنے کی ضرورت ہے اس کا ادراک انہی مقدس کلمات کو توجہ سے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے زینگرامی اللہ ہم سب کو جو ہے اس مقدس تصویح کو جو کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی اغلوتی بیٹی حضرت زہرا یا تزم کو یہ دے فرماتے ہوئے دے یہ بیٹی یہ دنیا او مافیہ سے جو ہے افضل ہے فرما کر عطا کیا تو اس تذبیق کو درک کرنے کی کوشش کریں اس کو پوری توجہ سے پڑھیں یا زین گرامی تاکہ ہمیں اس کا پورا پورا ثواب بھی ملے اور اللہ سے ہماری محبت میں عشق میں ہاں جی اس کی عظمت کے دراع میں روز بروز اضافہ بھی ہوتے چلیں غما توفیقی اللہ ول تو والیم اللہ صلی اللہ محمد